<coughs> محترم اقبال جاوید سندھو صاحب یہاں تشریف فرما تھے وہ نظر نہیں آئے نا میں نے اقبال جاوید صاحب جو ہیں کیونکہ مولوی نہیں ہے ٹائم کم لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپس میں بھی بہت تھا لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت زیادہ مخصوص جمہوریت اور اسلام بات یہ ہے کہ دنیا میں شماریاتی مایا اور ایک نظریاتی مایا دنیا کے اندر سے جمہوریت جب آئی تو یہ پورے نظام کی ہے اور اس میں گورنمنٹ آف دی پیپل سے زیادہ آگے کی بات تھی جسے کولیکٹو بل کا نام دیا گیا کہ کسانوں کی اکثریت جس بات پہ اکٹھی ہو جائے وہی آئیڈیالوجی ہوگی پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں جب یہ گئی تو اس کی مختلف فارمز مختلف فلیورس ان کلچرز کے مطابق اور معاشروں کے مطابق تشکیل پائے اس وقت دو مشہور فارمز ہیں جمہوریت کی جو دنیا میں غالب ایک لیبرل ڈیموکریسی اور ایک سوشل ڈیموکریسی اور مختلف ملکوں نے اپنے اپنے ملک کے حالات کے مطابق اپنے اپنے ملک کے نظریاتی صورتحال کے مطابق کلچر کے مطابق جمہوریت کو شکل کے لیے ہمارے ہاں بد قسمتی سے لبرل ڈیموکریسی نافذ ہے موجودہ حالات میں میں بہت لمبی بات نہیں کرتا اتنی سی بات کہتی موجودہ حالات میں ہمیں اس کو ایک پارٹیسپیٹری فارم آف گورننس سے زیادہ حیثیت نہیں دینی چاہیے اگر یہ عزم ہے تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اگر یہ سسٹم ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اگر یہ صرف پارٹیسپیٹری نمائندہ لوگوں کا گورننس کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی بات ہے تو ہاں اس پر اتفاق ہو, جاتے, ہو سکتا ہے پروائڈیڈ دیٹ قرآن اور سنت کے تابے لوگ فیصلے کرنے والے ہوں دنیا کے اندر امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی بندہ شراب ویکل کر ڈرائیونگ کر, کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اس کو سزا ہو جائے تو اس کا ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ محدود کر دیا جاتا ہے ووٹ نہیں ڈال سکتا لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ان سہ آدمی جو مقبوط الحباس ہے جو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت رات ہے یا دن ہے اس کا اور ایک سزا یافتہ مجرم کا ایک معاشرے کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی کا اور ایک متقی اور پرہیزگار اور سچے انسان کا ووٹ برابر حیثیت کا اس کی ہم نفی کرتے ہیں اس لیے کہ ہم آئیڈیولوجیکل نامز والے لوگ ہیں ہمارا ہماری روشنی کا منبع قرآن حکیم ہے جس میں فرمایا گیا کہ بماطا کو رسول فکوزو جو رسول تمہیں کہتا ہے اس کو مان لو اور جس سے منع فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع ہو جائے یہی ہماری زندگی کا ہوا ہے اور یہی مقصد ہے اسی کے تابع جمہوریت ہمیں قبول بھی ہے اور جو فیصلے وہ متقی وہ پرہیزگار اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے لوگ کریں. وہ فیصلے ہمیں قبول ہیں اور اگر قرآن اور سنت کی مرضی کے پارٹیسپیٹری فارم آف گورننس کے تحت بھی فیصلے کیے جائیں گے تو وہ خلافت کی شکل ہوگی میں آخری بات ایک آپ کا اور میری زندگی کا جو جول وجود ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائی سوشل چینج ڈزنٹ ٹیک پلیس انلس دی چینج ان پرسنالٹی جب تک افراد کو آپ نہیں بدلیں گے معاشرے نہیں بدل سکتے آپ کفات کہہ دیں گفر کے فتوے لگا دیں آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو کافر کہہ دیں آپ اپنے بائیں بیٹھے کو کافر کہہ دیں اس سے بات نہیں بن رہی بات بننی ہے انسانوں کو بدلنے سے اور بدلنے کی آپ مکلم آپ کوشش کے مکلف ہیں آپ پیغام پہنچانے کا مکلف ہیں مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کسی جگہ پر دیا میرے مالک میں تو ابھی نابالغ تھا چھوٹا بچہ تھا ایک بم کے دھماکے میں مارا گیا تھا میرا کیا جرم تھا مجھے کس جرم کی سزا دی گئی اور ہم اس کا کیا جواب دے سکیں گے ہمیں सोचना होगा मैं قرآن کی ایک ایکت کے ساتھ اپنا اور آپ کا مقصد وجود بتاتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں میں نے قرآن سے جب بھی اپنا ریزون ڈیٹرہ پوچھا ہے ڈیٹر وجود پوچھی تو قرآن فرماتا ہے تم وہ بہترین امت جسے اس لیے بھیجا گیا ہے اس لیے بربادی کہ معروف کا حکم تم منکر سے منع کر اور اللہ کروانا یہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے بجر وجود ہے اب ہم نے معروف کا ترجمہ نیکی اور منقطع کا ترجمہ برائی کر کے بات کو محدود کر دیا جب ہم نے نیکی کی بات کی تو شراب نماز روزہ حج رقاب تک محدود ہو گئے اور جب ہم نے برائی کی بات کی تو شراب چوری زنا جوا تک محدود ہوگی میری پچاس سال عمر ہوگئی جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اور جتنا سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اس وقت جعلی معاشرے کے معروف کو بھی معروفی قرار دیا گیا تو اینی ایکٹ اور اومیشن وچ از بینیفیشل فار دی ہیلتھ آف سوسائٹی ہر وہ فیل اور ترک فیل جو معاشرے کے لیے مفید ہے وہ معروف ہے اور ہر وہ فیل اور تر کے فیل جو معاشرے کے لیے انجوریز نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ من ہوتا ہے آپ کیلے کا چھلکا سڑک پہ پھینک دیں اور معاشرے کا کوئی فرد انجر ہو جائے آپ نے منکر کا کام کیا آپ سگنل پر ریڈ سگنل پر کھڑے ہو گئے اور معاشرے کو بچایا آپ نے معاشرے کے افراد کو معاشرے کے ایک ایک عزم کو تو آپ نے معروف کا کام کیا یہ کسوٹی اگر ہم اپنے اندر رکھ لیں, آج کہ کیا میرا حرفے میری زندگی کا ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیس اس معیار پہ پورا اترتا ہے کیا وہ معروف ہے یا منقن ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے یہ غلط ہے ہماری ڈائریکشن درست ہے ابھی ایک دوست نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے زیدی صاحب کہ میرے رب کی رضا کے لیے ہی ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں یہی جاننے کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ میری مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کر اس کے علاوہ ہمارا فجر وجود اور کوئی نہیں ہے اور اس کا طریقہ بھی اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا اس کتاب اللہ اور سنت کے اندر سب حل موجود ہے آگے جو بھی کام ہم نے کرنا ہے وہ ان کی روشنی کے اندر کرنا ہے اپنا فارم آف گورمنٹ ہم نے تیار کرنا ہے ان کی روشنی میں تیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق تک پہنچنے کی اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک بہترین معاشرہ پرپا کرنے کی, کی لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اسلام کے غلبے کے لیے جو سچ آپ کے دلوں کے اندر پلبلا رہا ہے اس کو ڈائریکشن لیسنس سے نکالنے ڈائریکشن لیسنس جو سماجی سطح پہ پولیٹیکل سطح پہ ہمارے اندر ہے وہ اس لیے ہے کہ قرآن ہمارے اندر انسٹال نہیں ہوا صرف کاپی ہوا ہے اس کاپی ہوئے, ہوئے اس قرآن کو اپنے اندر انسٹال کیجیے یہ فنکشنل ہو جائے گا جب اسی شکل میں جس شکل میں محمد احفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر فنکشنل ہوا تھا تو ریزلٹ ملے گا دنیا کی کوئی طاقت یہ کہہ نہیں سکتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی کوئی بات جو ہے اس میں بال برابر کی کوئی آ سکتا لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے نبی کی تباہ تو یہ تھی کہ اس شہر میں داخل ہوئے جس شہر میں سے ستا ستا کر نکالے گئے اس شہر میں بھی جب داخل ہوئے تو جب کہا گیا کہ ٹو ڈے آپ بیٹر الوم یوم المرحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم یوم المرحم ستا کر نکالے گئے اس شہر میں جہاں اونجڑی ڈالے گئی اس شہر میں جہاں ان کی بیٹی کو تیر مارا گیا اس شہر میں جہاں ستا ستا کر رکھا گیا اس شہر میں جب داخل ہوئے تو سر جھوکا ہوا تھا اور لبیک لبیک الیکا بدل تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رحمت اللہ علامین غالب ہے تو ان مومنوں پہ مجھ پہ رحمت اللہ عالمینی کیوں غالب نہیں آ ہم پر کیوں نہیں ہمارے اندر وہ آپس میں والی خیفیت کیوں نہیں؟ اللہ تعالی ہم اس لیے میں आمی سہارا आمی لیتا आمی ہوتا आمی ہوں اللہ اقبال کا ان کے الفاظ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ سے حق تجھے میری طرح صحاب ازرار کرے وہی تنگے زمانے in